أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه وانفخه وانفث واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وأعطاكم مالاً يتي أحد من العالمين وہ عز قالا موسا قومی ہی اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا یا قوم عزور و نعمت اللہ کم کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اس جائلفی کم ام بھی آ کہ جب اس نے تم میں امبیا بنائے کا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا من اور تمہیں وہ کچھ جیت دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا پیچھے اللہ سبحانہ آتے تم اسکاط آمن تم بھی رسولی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 تم نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی میرے رسولوں پر ایمان لائے ان کو تقویت پہنچائی اور اللہ کو تم نے قرض حسن دیا تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے دریا بہتے ہیں پھر جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا یہ جو اب آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 20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 یعنی ان سے اہر لیا اور موسا علیہ سلاۃ والسلام نے انہیں انعامات عراہی کو یاد دلا کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور انہیں ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کرنے کا کہا ارض مقدس یعنی شام کی سرزمین <تصفح> یہ کلام کا علاقہ موجودہ فلسطین یہ اس وقت شام کا حصہ تھا یہ سارا علاقہ شام کے اندر داخل اور شامل تھا سورت یوسف میں تفصیل آ جائے گی اس کی کہ کیا کچھ ہوا بہرحال قصہ مختصر کہ یہ لوگ کنعان میں آباد تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب اب یہ کنعانی تھے اگرانی تھے تو پھر جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہ مصر منتقل ہو گئے اور پھر کہت پڑا تو بھائی بھی غلہ لینے پہنچے اناج لینے پھر آخر یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خنوادے کو بلا لیا سارے بھائی بھی اور ان کی مائیں بھی اور یاقوب علیہ السلام سارے پہنچ گئے ادھر تو یہ مصر جا کے آباد ہوتی مصر میں یوسف علیہ سلاۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں یکتا پرستی یعنی ملت ابراہیم پر لوگ آ چکے تھے پھر چلتے چلتے یہ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوف اسی مصر کے اندر ہی رہے اور معاملہ پھر دوبارہ سے گڑبڑ ہوا خراب ہوا اور لوگ توحید کو یکتا پرستی کو ملت ابراہیم کو چھوڑ کر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 وادی سینا میں یہ لوگ تھے مصر سے نکل،, نکل آئے تھے وہ کوئی خاص مقام اور جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے اللہ تعالی من سلوا ان پہ وہاں پہ نازل کر رہا تھا اور وہ رہ رہے تھے بادلوں کا سایہ کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو ان پر تھے اب ان کو حکم ہوا کہ تمہارا بنی اسرائیل کا یعنی کہ آبائی علاقہ کنعان موجودہ فلسطین اور شام کا جو علاقہ ارد مقدسہ ہے یہ وہ تمہارا آبائی علاقہ ہے اور تمہاری وہاں پر جائیدادیں اور زمینیں موجود ہیں تو وہاں جاؤ تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تو وہ دوسرا علیہ سلامت سلام وہ وعدہ اللہ سبحانہ تعلیٰ کا اور میساخ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بنی اسرائیل کو قائل کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے ابراہیم نبی اسحاق نبی یعقوب نبی اور یعقوب کے بعد موسا علیہ تک مسلسل انبیاء بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری بہت جانا ملوکا اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور پوتی پار مصر کی جگہ یوسف علیہ السلام کو مصر اللہ تعالی نے بنا دیا بادشاہ تمہارے ہاتھ لگ گئی اور وہ آتا تم والم یوتی آحد المین اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا من سروا اور کسی کے لیے نہیں اترا بادلوں کا سایہ کسی کے لیے نہیں ہوا ایسی بادشاہ کسی کو نصیب اور میسر نہیں آئی جو اللہ نے تم کو دی ہے اے میری قوم اس عرض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ولا ترتدو اللہ ادبالی اور اپنی پیٹھوں پر پھر نہ جاؤ فتح قریب خاصرین تو تم خسارا اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے اگر تم پھر گئے ارض مقدسہ یعنی شام فلسطین کنعان فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے کہ یہی سے بنی اسرائیل مصر گئے تھے یہی ان کی آبائی میراث تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی اور تورات میں اس کی صراحتیں آج بھی موجود ہیں اگر استثناء کے آٹھویں باب میں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 یہ استسنا کے آٹھویں باپ میں یہ عبارت ابھی بھی موجود یعنی یہ اللہ سبحانہ نہ نے ان سے وعدہ کیا تھا تو یہ لوگ اس وقت جزیرہ نمایاں سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من سلوا اتر رہا تھا تو ان کو کہا کہ کسی ٹکانے جا رکھو یا کہتے ہیں کارو یا موسا انہوں نے کہا اے موسا ان نفیحا کو جبارین یقیناً اس میں ایک بڑی زوراور زبردست قوم ہے وہ ان لند خلا اور بے شک ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے حتہ یخروجو منہا حتیٰ کہ وہ اس میں سے نکل جائیں یخروجو منہا فن انا داخلون تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے یہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو بڑے زبردست جنگجو جنہیں جباری کہا گیا ہے زبردست جنگجو قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے امالکا ان کو کہا جاتا تھا امالتا کہ یہ بڑے قط آور اور بڑے جنگجو اور زبردست قسم کے لوگ تھے کہتے تھے کہ جب تک آپ کے بوجھ آپ نبی بوجھا دکھائیں گے یہ بھاگ جائیں آپ کے بوجھ رے کی بدولت یہ اپنے آپ علاقہ خالی کر کے نہیں نکل جاتے ہم نہیں جا سکتے ان کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے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 عجیب و غریب قسم کا نقشہ انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے ایک کا نام بتاتے ہیں اجب نے انق عجیب افسانہ اس کے متعلق گھڑا ہے کہتے ہیں کہ اس کا جو قد ہے وہ تین ہزار تین سو تینتیس ہاتھ تھا ایک ہاتھ بیل فٹا ہوتا ہے تین ہزار تین سو تینتیس ہاتھ اس کا کد تھا یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ نبے فٹ اور اس کے بعد لوگ گھٹ رہے ہیں قد کم ہو رہے ہیں تو پھر اور جب نے اندر تھا وہ تین ہزار تین سو تینتیس فٹ وہ کتر سے آ گیا عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں بہرحال قصہ مختصر کے جب عریب ہاں قد آبر لوگ تھے اور جنگ جو تھے بڑے اسلحے والے تھے اس لیے یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہنے لگے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے قالا رجلان من دینا یخاف ہونا ان دو آدمیوں نے کہا جو درتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے کہا ان علیہ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا دو آدمی ان دو آدمیوں پر اللہ نے انعام کیا تھا ان ڈرنے والے لوگوں میں سے ان دو آدمیوں نے کہا تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ فم غالب جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے وہ اللہ ہی اور اللہ پر توکل کرو ان کو تم اگر تم ممن ہو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 فتح تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے لیکن شرط کیا ہے تم جاؤ تو صحیح قالو انہوں نے کہا یا موسا اے موسا انا لند خلا آبادہ ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے ماں داں فی جب تک وہ اس میں ہیں جب تک یہ مالکہ جبارین وہاں پر ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے فل ہب انتہ کا لہذا تو اور تیار اب دونوں جاؤ فقات لڑو جا کے وہاں پہ انا ہاہ کا ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہیں پر بیٹھنے والے اب ان دو آدمیوں نے کہا تھا کہ تم ان پر حملے کے لیے بخت دروازے میں سے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخلے کی دیر ہے دشمن بھاگ لیکن یہ ڈرپو لوگ ایسے عجیب تھے کہ انہوں نے حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہہ دیا موسا علیہ سلام تو کو کہ تو اور تیرا راب جاؤ جا کے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بدر کے موقع پر مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے جنگ لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی بلکہ وہ تو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 سامنا سامنا ابو چہل کے لشکر سے ہو گیا وہ ابو سفیان بچ نکلا اس نے پیچھے پیغام بھی بھیج دیا بڑا چالاک آدمی تھا ابو سفیان جاہلیت میں بھی مسلمان ہوئے تو ان کے تو پھر اسلام کے بعد کیا رنگ تھے بہرحال اب انہوں نے پیغام بھیجا اور چلاکی کرتے ہوئے راستہ بھی بدل لیا اب اس راستے پر پیچھے پیچھے ابو جہل کا لشکر آیا کہ ہم ہاں ان کا دفاع کریں گے اور ابو چونکہ راستے سے ہٹ گیا تھا نکل گیا سورہ فال میں اللہ سبحانہ ہوا تو نے بڑی تفصیل بیان کی اب اچانک مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو گیا اس موقع پر بڑی پریشانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمائین نے کمال استقامت دکھائی حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ سے کہا تھا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 جنگ پر جانے سے ایک تو انکار کیا اور دوسرا کیا کہا کہ موسا علیہ السلام کو تو جا تیرا رب جائے جا کے لڑو فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے تو ان داخل پالا تو موسا علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا ربی اے میرے رب انگلی کو اللہ نفسی و اخی میں تو صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا ہی مالک ہوں فخر القوم الفاظ تو تو ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان تفریق ڈال دے جدائی ڈال دے اس پر موسیٰ علیہ السلام ایسے بادل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ الا میرے اختیار میں میری اپنی جان ہے یا میرا بھائی ہے ہارون جو میرا کہا مانتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے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 پھر بڑے سے بڑے جلی القدر امبیا اور مسلح ہین کی بھی وہاں کچھ پیش نہیں جاتی وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کالا اللہ نے فرمایا فنحا محرمات الم ارب عینسانہ کہ بے شک وہ زمین ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے یتی ہوں فل زمین میں سر مارتے پھریں گے فلا تقس عل القوم الفاسقین تو, تو نا فرمان لوگوں پر غم کار آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی کے بعد بھی یہ تین نقطے لگے ہوئے ہیں اوپر اور اربا اینا کے بعد بھی تین نقطے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے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 اگر لا رئیب پر وقف کریں گے تو عبارت بن جائے گی ضالق کتاب لا رئیب فی ہی حدل متفقین یہ کتاب لا ریب ہے شک و شبہ سے پاک ہے اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور اگر فیہی پر وقف کریں گے تو معنی بنے گا ظالی کل کتابو لا لاری با یہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہدلفین یہ کتاب پرہیز کے لیے سراپا ہدایت ہے معنی دونوں طرح سے ٹھیک بنتا ہے لا رئی پر وقف کریں فی ہی پر وقف کریں بالکل اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے مُحَرَّمَاتٌ محرمات <عَلَيْهِم> یہاں پر وقف کریں تو معنی بنے گا کہ بے وہ زمین ان پر حرام ہے اربعین صنعت یتی ہونا فل ارب چالیس سال تک وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے اور اگر اربائین سنا پہ وقف کریں تو معنی بنے گا کہ یہ زمین چالیس سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں سرگردان پھرتے رہیں گے معنی دونوں کا ہی درست بنتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق آتا ہے معنی میں ہے دونوں ہی معنی درست علم تفسیر میں یہ جو اشتحاقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملا کے معنی اخذ کیا جاتا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 ارد تیہ بھی کہتے ہیں ارد تیہ کہ چالیس سال تک اس زمین میں یہ بیابان میں بھٹکتے رہے اس کا نام ان کے اس بھٹکنے کی وجہ سے صحرائے تیہ یا ارد تیہ پڑ گیا یہاں پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا پھر موسا علیہ السلات السلام بھی وفات پا گئے بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارد مقدس میں داخل ہوئے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 کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار نہیں کرو گے اس طرح تم نے موسا علیہ السلام کے ساتھ کیا تو یہ نعمت اوروں کو نصیب ہوگی اور پھر اس پر اگلا قصہ بھی اللہ تعالی نے سنا دیا حابیل کا ویر والا کہ حسد نہ کرو حسد کرنے والا مردود ہوتا ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے پڑھیں گے کل کہ وہ کیا ان کا انجام نکلا حسد کرنے والا تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے کہ بات سمجھانی ہوتی ہے تو اور قصے سنا کے ان کو بات سمجھا دی جاتی ہے فارسی کا ایک شاعر ہے کہتا ہے خوش تر عام کے سر دل باراں گفتہ آیت در حدیث دیگران یہ بات کتنی ہی اچھی ہے کہ دل بر کا راز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 تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور ویسے ہی ہوا بالآخر اللہ تعالی کریم صلی اللہ علیہ کو فتح کامرانی اور سلطنت عطا کر دی اور یہ سارے بیچارے مجرم بن کے کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ وسلم نبی نے کہا کہ اللہ تصریب آؤ جاؤ کھلی عام معافی ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے کہ سمجھانے کے لیے دوسرے کا قصہ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی مثال ہے نا یاد ہے کسی کو ہاں آخنا تھی نو سمجھا نہ